و الی الی کا وا صحاب کا نور اللہ حضور سراپا نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم کا ارشاد نور علی نور ہے مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک نہ بروز قیامت تھارے لیے نور ہوگا صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی الیہی وصحبہ و بارک و صلیم پیٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں جو مدنی چینل پر ہمارے جاری سلسلے آخر موت ہے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے کسی نے ارض کی یا المومنین آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں فرمایا ابھی, ابھی ابھی مجھے ایک قبر پکار کر بلایا اور بولی کہ اے عمر مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں میں نے اس قبر سے کہا اے قبر مجھے ضرور بتا کہ تُو اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں میں نے کہا ضرور بتا تو کہنے لگی کہ ہتھیلیوں کو کلائیوں سے گٹھنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز ردی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے جو اس دنیا میں سخت گناہ گار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے وہ آخر وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا جو زندہ ہے وہ مر جائے گا دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ تم جانتے ہو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 دنیا میں یہ دے نرم نرم بستر پر ہوتے تھے لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات میراث میں آپس میں بانٹ لیے واللہ ان میں جو خوش نصیب ہیں ان میں جو کوئی خوش نصیب ہے وہ تو قبر میں مزے لوٹ رہے ہیں اور واللہ بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں افسوس صد ہزار افسوس اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی کبھی اپنے بیٹے کی تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے کسی کو کفن پہنا رہا ہے کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے کسی کو قبر کے گڑھے میں اتار کر دفنا رہا ہے یاد رکھ کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے کاش مجھے علم ہوتا کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا پھر سیدنا عمر بن عبد العزیز ردی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور صرف ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے حجت الاسلام حضرت سیدہ امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ بہ وقت وفات حضرت سیدہ عمر بن عبد العزیز ردی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری تھی آخرت للذين لا يريدون الارض ولا فسادا میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانۂ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان عل رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں حضرت سینہ عمر بن عبد العزیز ردی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ دقت انگیز حکایت عقل مندوں کے لیے زبردست تعزیانہ عبرت ہے شاہی موت کا ایک مزید واقعہ سماج فرمائیے چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ عین جانکنی کے عالم میں کسی نے خلیفہ عبد الملک بن مروان سے پوچھا کہ اس وقت آپ خود کو کیسا پا رہے ہیں جواب دیا بالکل ویسا ہی جیسا کہ قرآن مجید کی ساتویں پارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وقد تم فرادا کما خلق نا کم اول امرتی ناکم ورا ظہور ترجمہ کنزول ایمان کہ اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور پیٹ پیچھے چھوڑ آئے جو مالو متا ہم نے تمہیں دیا تھا حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العلوم میں مزید فرماتے ہیں کہ مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت آیا تو اپنا کفن کو الٹ پلٹ کر بار بار حسرت سے دیکھتے اور پارا انتی سورت الحاقہ کی آیتیں پڑھتے مَا ہلاکا انی سلطانیہ ترجمہ کنزلیمان کہ میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال میرا سب زور جاتا رہا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کر ہم سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں ہماری آمد کا مقصد کیا تھا ہم سب کچھ بھول بیٹھے ہیں ہمارا انداز زندگی یہ بتا رہا ہے کہ معذ اللہ گویا کبھی ہمیں مرنا نہیں ہے یاد رکھیے ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف مال کمانا یا فقط دنیا کے علوم کی ڈگریاں پانا صرف دنیاوی ترقیاں حاصل کیے جانا نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے افا ہسب تم انا لا نہ ترجمہ کنزلی مان تو کیا سمجھتے ہو تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے بن تم مت آخر موت ہے مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی آخر و نادان آخر موت ہے کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے غم زدہ ہے جان آخر موت ہے ملک کے فانی میں فنا ہر شے کو ہے ملک کے فانی میں فنا ہر شے کو ہے سن لگا کر کان آخر موت ہے بارہ علمی تجھے سمجھا چکے بارہ علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مت مان آخر موت ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں ذرا تھنڈے دل سے کبھی اپنے روز مرہ کے معاملات کا جائزہ لیجیے آج صبح سے ہی کا معاملہ ذہن میں ذرا تصور میں لائیے کہ آج صبح سے جو شام ہو چکی جو رات ہو چکی یا جو وقت ہم گزار چکے ایک ہی دن ڈبل بارہ گھنٹے ایک دن کا محاسبہ کر لیں ایک دن کے بارے میں سوچ لیں کہ آج جب میں صبح اٹھا اسلامی بہن سوچے آج جب میں صبح اٹھی میں نے کیا کیا سارے دن میں کیا میری نمازوں کی پابندی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی پابندی کا حکم فرمایا کیا موذن کی پکار سن کر حیا علی, حی علی الفلاح سن کر میں نے اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکایا کیا دن بھر کے معاملات میں میں نے اپنی زبان کو جھوٹ غیبت چگلی اور دیگر گناہوں سے بچانے کی کوشش کی کیا میں نے اپنے کانوں کو حرام سننے سے بچایا کیا اپنی ان آنکھوں کو میں نے حرام دیکھنے سے بچایا کیا, کیا؟ غور کریں کہیں ایسا تو نہیں کیا آج کے دن میں میں نے اپنی نمازیں قضا کی ہوں اللہ تعالی کی نافرمانی فرمانی والے الفاظ اپنے زبانوں سے نکالے ہوں وہ چیز دیکھی ہو کہ جس دیکھنے کا مجھے منع کیا گیا تو اپنے روزمرہ کے معاملات پر ہی جائزہ لینے کیا میں نے کاروبار کرنے میں حرام اور حلال کی تمیز رکھی ذرا سوچیں اور غور کریں کیا آج اگر ہم, ہمیں ہی دنیا کا کوئی امتحان دینا ہو ذرا سی کوئی معاملات ہو تو ہمیں کتنی ٹینشن ہوتی ہے کتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ جناب مجھے فلاں اپنے شعبے کا امتحان دینا ہے بچوں کو ہی دیکھ لیجئے کہ جیسے جیسے ان کے امتحان کے دن قریب آتے ہیں ویسے ویسے ان کا ٹینشن بڑھ جاتا ہے کوئی نوجوان ہے جو اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے رات دن دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہے وہ صبح کالج یونیورسٹی بھی جا رہا ہے شام کو کوچنگ بھی لے رہا ہے رات کو بھی اپنے اس شعبے میں ترقی پانے کے لیے وہ جاگ جاگ کر مطالعہ کر رہا ہے اگر نیند کا غلبہ ہو رہا ہے تو وہ ایسی گولیاں استعمال کرتا ہے کہ جس سے اس کو نیند اس سے دور ہو جائے وہ آخر کیا چاہتا ہے یہی نا کہ اس کی دنیا اچھی ہو جائے وہ اچھی ڈگری پالے وہ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہ شعبوں میں ترقی کر لے تو کیا یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آج اگر ہماری کوششیں ہیں آج اگر ہماری مصروفیت ہے تو ہماری مصروفیت کا جو مہور ہے وہ صرف اور صرف دنیا ہے صرف اور صرف دنیا ہے ہم دنیا کی ترقی پانے کے لیے دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے دنیا کی راحتیں حاصل کرنے کے لیے رات دن مصروف ہیں اے کاش اے کاش کہ ہماری موت ہمارے پیشے نظر ہوتی ہماری قبر ہمارے پیشے نظر ہوتی کہ ان قریب مجھے نرم و ملائم بستر سے اٹھا کر اندھیری کوٹڑی میں ڈال دیا جائے گا آج نرم بستر کے علاوہ مجھے کسی عام بستر پر نیند نہیں آتی میں قبر میں کیسے رہوں گا وہاں پر تو کوئی فوم کا گدیلا نہیں بچھایا جائے گا آج تو بغیر اے سی کے جناب مجھے نیند نہیں آتی دل بے چین ہو جاتا ہے قبر میں تو معمولی سوراخ بھی نہیں چھوڑا جائے گا آج یہ برقی کم یہ روشنیاں جس میں ہمارا دل لگتا ہے بڑے سے کمرے میں بیٹھے ہو اور لائٹ چلی جائے تو اس بڑے سے کمرے میں ہمیں خوف آتا ہے اس تنگو تاری کوٹھڑی قبر میں ہم کیسے رہیں گے آج گھر میں اگر کمرے میں ہی چپکلی نظر آ جائے چوہا نظر آ جائے کوئی جانور ادھر ادھر گھومتا نظر آ جائے ہم اس کمرے میں جانے کا تصور نہیں کرتے کمرے میں ہو تو بھاگ کر باہر نکل جاتے ہیں اگر بدامالیاں رہیں اور قبر میں سانپ اور بچھوں مسلط کر دیے گئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارا کیا بنے گا ہمارا کیا بنے گا عالم و محدث اور مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدہ سفیان سوری ردی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے حتیٰ کے غسال سے کہتا ہے کہ تجھے خدا کی قسم غسل میں میرے ساتھ نرمی کر اور جب وہ اپنے جنازے کی چارپائی پر ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بارے میں لوگوں کی باتیں سن امیر المومنین حضرت سیدہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردہ جب تخت پر رکھا جاتا ہے اور اسے لے کر ابھی تین قدم ہی چلے ہوتے ہیں کہ وہ بولتا ہے اس کا کلام انسانوں جنوں کے علاوہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سنواتا ہے مردہ کہتا ہے اے میرے بھائیوں اے میرے جنازے کو اٹھانے والوں تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ مجھے ڈالے رکھا اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا کہ میرے ساتھ کھیلا میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے و کے لیے چھوڑ دیا اللہ زوجل قیامت والے دن میرے مجھ سے حساب لے گا اور میری تو فرمائے گا حالانکہ تم لوگ مجھے رخصت کرتے اور مجھے پکارتے یعنی میرے لیے روتے ہو جیتنے دنیا سکندر تھا چلا جیتنے دنیا سکندر تھا چلا جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اس وقت کیسی بے کسی ہوگی ذرا تصور تو کریں آنکھ بند کر کے تصور تو کریں کہ وہ وقت کیسا بے کسی کا ہوگا جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی وہ کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا جس وقت ہمارے قیمتی کپڑے اتارے جا رہے ہوں گے غسال نہلا رہا ہوگا لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا کیسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جائے گا ہائے ہائے وہ دنیا جس کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھیں طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے حاسدین کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے دولت اکھٹی کر رہے کرتے رہے تھے وہ مکان جس مکان کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ مضبوط تعمیر کیا تھا اور زندگی کے کتنے سال ہم نے اس مکان کو بنانے میں گزار دیے تھے کیسی بے کسی ہوگی کیسی بے بسی ہوگی کہ جب ہمارے اس عالی شان مکان سے ہمارے جنازے کو لے کے جایا جا رہا ہوگا اور ہم حسرت سے اس مکان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ افسوس اب دوبارہ ہم پلٹ کر نہیں آئیں گے اب ہمیں اس مکان میں رہنا نصیب نہیں ہوگا ارے اس مکان کو کس کس طرح طرح طرح, طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا وہ سب کچھ چھوڑ کر ہمیں رخصت ہونا پڑ رہا ہوگا آہ قیمتی لباس یہ کھوٹی سے ٹنگا رہ جائے گا کار ہوئی تو گیریج میں کھڑی رہ جائے گی کھیل کود کے آلات ایش و طرب کے اسباب ہر طرح کا سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا اس وقت اس مردے کی اس مرنے والے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتی عارضی خوشیوں سے مسکراتی دنیا کی ناپائدار فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے کندھوں پر لاد کر سوئے قبرستان لے چلیں گے عالم انقلاب ہے دنیا چند لمحوں کا خواب ہے دنیا فخر کیوں دل لگائیں اس سے نہیں اچھی خراب ہے دنیا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں یقینا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اگر اس نے اپنی زندگی کے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کی اور بروز محشر گناہوں کا انبار لے کر اپنے پروردگار عز وجل کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تو دنیا کی بے شمار دولت بھی اسے اپنے رب اجز اجل کے قہر و غذب سے نہیں بچا سکے گی دنیاوی علوم و فنون کارخانے اسلحے دنیاوی سورس منصب وزارتیں دنیاوی آفائشیں شہرتیں کوتیں دنیاوی نعمتیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں کر سکیں گی اقتدار کے نشے میں مست ہو کر ایک دوسرے کے عیوب کو اچھالنے والوں دہشت گربیوں کا بازار گرم کرنے والوں مسلمانوں کے حقوق پامال کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے اگر معصیت کے سبب گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روٹ گئے اور ایمان برباد ہو گیا تو وہ مشکلات درپیش ہوں گی جو کبھی حل نہ ہوں گی پارا تیس سورت الحمدہ میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ويل كل حمزة تطلع إِنَّهَا تلدی جمع مد ترجمہ کنزل ایمان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے پیٹھ پیچھے بدی کرے جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا ہرگز نہیں ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا اور تم نے کیا جانا کیا روندنے والی اللہ ز کی آگ کے بھڑک رہی ہے وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں حضرت سیدنا شفیق بلخی علی رحمت اللہ القوی کا ارشاد ہے کہ لوگ چار چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کا ان کے عمل ان کے دعوے کے خلاف ہے نمبر ایک ان کا زبانی قول تو یہ ہے کہ ہم اللہ از کے بندے ہیں مگر ان کے عمل آزادوں جیسے ہیں نمبر دو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی ہماری روزی کا کفیل ہے مگر وہ بہت کچھ مال و دولت جمع کر لینے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے نمبر تین کہتے ہیں کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے مگر وہ صرف دنیا ہی کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں نمبر چار کہا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ضرور مرنا پڑے گا مگر زندگی کا انداز ایسا ہے گویا کبھی مرنا ہی نہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں واقعی مقام غور ہے یقینا ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور ظاہر ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے مگر آج کل اکثر مسلمانوں کے کام یہ آزادوں والے ہیں دیکھیے آج دنیا میں بھی اگر ہم کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہیں یا کوئی ہمارے یہاں ملازمت کرتا ہے تو اس کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اگر اس کو کہا جائے کہ آپ کو نو بجے کام پر پہنچنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نو ہی بجے حاضر ہونا ہے اب اگر وہ نو بجے کی بجائے دس بجے آنا شروع کریں تو ظاہر ہے جو اس کو رقم دیتا ہے وہ اس کو ایک دفعہ سمجھائے گا دو سوا سمجھائے گا اور جب اس قسم کی پابندی کی اس کی معاملات نہیں ہوں گے تو بالاخر اسے اس نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ یقینا ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اسی کا رزق کھا رہے ہیں مگر افسوس ہمارے کام کامل بندوں والے نہیں ہیں اس کا حکم ہے نماز پڑھو مگر سستی کر جاتے ہیں رمضان کے روزوں کا حکم ہے لیکن وہ نہیں رکھ پاتے اسی طرح دیگر احکامات خداوندی عزوجل وجل کی بجا آوری میں سخت کوتاحیاں ہیں دوسرا دعویٰ ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی روزی کا کفیل ہے مگر پھر بھی حصول رزق کا انداز یہ نہایت ہی عجیب و غریب ہے اللہ تعالی کو رزاق ماننے اور روزی دینے والا تسلیم کرنے کے باوجود نہ جانے کیوں لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں سودی قرضے لے کر فیکٹریاں چلاتے اور عمارتیں بنواتے ہیں جب اللہ تعالی روزی دینے والا تسلیم کر لیا تو اب کون سی بات جو ہے وہ رشوت لینے پر مجبور کرتی ہے کیا وجہ ہے کہ ملاوٹ والا مال فریب کاری کے ساتھ بیچنا پڑ رہا ہے کیوں چوریاں اور لوٹ مار کا سلسلہ ہے روزی کے یہ حرام ذرائع یہ کیوں اپنا رکھے ہیں اور پھر یہ حرام روزی کمانے والا ذرا سوچے تو صحیح کہ میں جس حرام روزی کو کما کر اپنے گھر میں لا رہا ہوں میں اسی حرام روزی کا آٹا خریدتا ہوں میں اسی حرام روزی کا گھی خریدتا ہوں اسی کی چائے خریدتا ہوں اسی کی چینی خریدتا ہوں اب یہ سارا حرام کا جو مال ہے وہ گھر میں آ کر پکتا ہے میرے بچوں کی امی بھی اسی رزق کو کھاتی ہے اسی سے اس کا دودھ بنتا ہے وہی دودھ میرا بچہ پیتا ہے میرے بچے بھی وہی حرام روزی کھاتے ہیں تو اب خود یہ حرام روزی کھانے کھلانے والا سوچے کہ وہ پھر اپنی اولاد سے وفاداری کیسے حاصل کر سکتا ہے وہ اپنے بچوں میں محبتوں پیار کی اور الفتوں کے نظارے کیسے دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں رزق حرام سے بچنے کی تاکید ارشاد فرمائی تو ہمیں بچنا چاہیے تو شفیق بلقیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ کال بالکل درست نظر آتا ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری روزی کا کفیل ہے مگر وہ بہت کچھ مال و دولت جمع کر لینے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے تیسرا دعویٰ کہ یقیناً دنیا سے آخرت بہتر ہے یہ دعویٰ کرنے کے باوجود صد کروڑ افسوس کہ انداز صرف اور صرف دنیا کو بہتر بنانے والا ہے فقط دنیا کی دولت سمیٹنے ہی کی مصروفیت ہے ہر شخص دنیا کے مال ہی کا متوالا نظر آتا ہے اور زندگی جینے کا طرز یہ بتاتا ہے کہ گویا دنیا سے جانا ہی نہیں ہے دنیا کی مصروفیت سے وقت نکالنا ہی نہیں ہے دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے رات دن کوششیں ہوئی آپ نے اسکول پڑھا کالج پڑھا یونیورسٹی پڑھا کوچنگ لی راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر آپ نے مطالعہ کیا تو دنیا کی ڈگری حاصل کر لی اب آپ کچھ سوچیں اور غور کریں کہ آپ کو اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی مہارت حاصل ہو گئی آپ کو اتنی سینکڑوں ہزاروں دوائیوں کے نام بمائے سپیلنگ یاد ہو گئے لیکن کیا آپ کو درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے کیا آپ نے کلمے یاد کیے ہیں کیا آپ نے غسل کا طریقہ سنت کے مطابق سیکھنے کی کوشش کی ہے کیا آپ نے دیگر جو فرض علوم ہے اس کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت دیا ہے نہیں دیا پتہ چلے گا کہ دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے دنیا میں منصب پانے کے لیے دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے ہم نے تو رات دن بسر کیے اکاش کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے قبر کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سرخوری پانے کے لیے ایک کاش ہم دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کر لیتے دعوت اسلامی کے مبلغین ہمارے گھروں پر آئے ہمیں دعوت پیش کی کہ حضور اجتماع ہوتا ہے تشریف لایا کریں حضور مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے تشریف لایا کریں میرا کیا جواب ہوتا ہے میں تو دنیا کی مصروفیت کا رونا رو کر ان سے جان چھڑاتا ہوں کہ نہیں جناب میں آپ کے ساتھ شرکت نہیں کر سکتا میری دکان کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے مجھے اپنی فلانی نوکری میں چھٹی نہیں ملتی ہے آپ غور کریں فلاں کی شادی تھی آپ نے تو کئی دن کی چھٹی لے کر سفر کیا تھا دوسرے شہر سفر پر تشریف لے گئے تھے پھر یہ دنیا کے معاملات کو اپنانے کے لیے تو ہمیں چھٹیاں بھی مل جاتی ہیں ہم وقت بھی نکال لیتے ہیں لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے تو سوچیں کہ کہیں یہ بات ہمیں دھوکے میں مبتلا نہ کرتے اچانک موت کا پیغام آ جائے اور ہم افسوس کرتے رہ جائیں کہ کاش میں بھی نماز پڑھنا سیکھ لیتا میں بھی قرآن پڑھنا سیکھ لیتا میں بھی ذکر و ازکار اور عراد و وظائف درست مخارج کے ساتھ سیکھ لیتا پھر چوتھا دعوی کرتے ہیں کہ ایک دن مرنا پڑے گا اور یقیناً ایک دن ہمیں مرنا ہی پڑے گا ایک دن مرنا ہے مرنا تو ہے ہی اس سے فرار نہیں ہے تو یہ تسلیم کرنے کے باوجود افسوس صد کروڑ افسوس کہ زندگی کا انداز یہ ایسا ہے گویا کبھی مرنا نہیں ہے دیکھیے حضرت سینا حسن بصری رحمت اللہ تعالی ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا کہ دعوے کی عملی تصویر تھے ان کی زندگی کا یہ انداز تھا کہ ہر وقت اس طرح سہمے رہتے جیسے انہیں سزائے موت سنائی دے دی گئی ہو جس کو آج کل بلیک وارنٹ کہتے ہیں حالانکہ ان مانوں میں ہر ایک کو اس دنیا سے جانے کا مطلب اس کے لیے پیدائش ہی لکھ دیا گیا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں ہمیں اس معاملے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جب پتا ہے کہ اب دنیا میں آ تو ہمیں مرنا ہی پڑے گا اور اس مرنے کا ہمارے پاس کوئی تعین نہیں ہے کہ چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال کے بعد ہی ہماری موت ہوگی ہمیں تو کسی بھی وقت اچانک پیغام آ جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے ہمیں جانا پڑ جائے گا کئی ایسے لوگ ان کی خبریں ہم سنتے رہتے ہیں کہ اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں اندھیری قبر میں اتار دیے جاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ جو شخص پیدا ہوا تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی روزی عمر کا تعین ہو گیا بلکہ اس کے دفن ہونے کی جگہ بھی مقرر ہو چکی رہمے مادر میں انسان کا پتلا بنانے کے لیے فرشتہ زمین کے اس حصے سے مٹی لاتا ہے جہاں یہ بندہ عمر گزارنے کے بعد مر کر دفن ہوگا سنو سنو بندہ اپنے حصے کی روزی کھا کر زندگی گزار کر لوگوں کے کندھوں پر جنازے کے پنجرے میں سوار ہو کر جب جانب قبرستان سدھارتا ہے اس وقت کیا کہتا ہے چنانچہ سرکار مدینہ سلطان با فیض گنجینا قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں کو روئیں جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے اے میرے اہل و ایال دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا میں نے حلال غیر حلال مال جمع کیا پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑایا اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے بس جو کچھ مجھ پر گزری اس سے ڈرو تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں مقام غور ہے واقعی ہر جنازہ یہ زبردست مبلغ ہے پہلے کے لوگ جب کسی کا انتقال ہوتا تو فرماتے کہ جنازہ اس شخص کے گھر کے سامنے سے لے کر چلو جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا تاکہ وہ جنازے کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرے لیکن ہمارا دل کتنا سخت ہو گیا کہ ہم تو اپنے ہاتھوں سے مرنے والوں کو نہلاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارتے ہیں لیکن افسوس ہم اپنے جنازے کو بھول چکے تو یہ جنازہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے جا رہا ہے یہ جنازہ ایک زبردست مبلک ہے گویا ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے پیچھے رہ جانے والوں جس طرح آج میں دنیا سے جا رہا ہوں ان قریب تمہیں بھی میرے پیچھے پیچھے آنا ہے یعنی جنازہ گویا ہماری رہنمائی کر رہا ہے جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والوں جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں تو اس دنیا میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں ہی اپنی زندگی گزارنی ہے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی سنتوں کے مطابق تربیت کرنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اپنی مستیوں میں مست رہے نہ اپنی آخرت کی فکر کی نہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوئی کوشش کی تو ہمارے لیے ذلت و رسوائی مقدر بن جائے ایک اسلامی بھائی نے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دعمت برکاتم عالیہ کو برطانیہ سے تحریر بھیجی اس کا خلاصہ امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے مردے کی بے بسی میں نقل فرمایا ہے اندروں نے سن رہنے والے بزرگ نے بتایا کہ ایک رات قبرستان میں ایک تازہ قبر کے پاس بیٹھ گیا کہ عبرت حاصل ہو بیٹھے بیٹھے اونگ گئی اور قبر کا حال مجھ پر منکشف ہو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ قبر والا آگ کی لپیٹ میں ہے اور چلا چلا کر مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ میں نے کہا میں کیسے بچاؤ اس نے کہا کہ تھوڑے ہی دن پہلے میرا انتقال ہوا ہے میرا جوان بیٹا اس وقت ٹی وی پر فلم دیکھ رہا ہے جب جب وہ ایسا کرتا ہے مجھ پر شدید عذاب شروع ہو جاتا ہے خدا کے واسطے میرے جوان بیٹے کو سمجھاؤ کہ ایش کوشیوں میں نہ پڑے بے حیائی کے کام نہ کرے اس کی وجہ سے میں عذاب میں پھنس گیا ہوں افسوس کہ میں نے اس کی دنیاوی تربیت تو کی لیکن اسلامی تربیت نہ کی اسے گناہوں سے منع نہ کیا اور قبر و آخرت کے معاملات سے خبردار نہ کیا قبر والے نے اپنا نام و پتہ بھی بتایا چنانچہ صبح ہی وہ بزرگ قریبی بستی میں واقع اس شخص کے مکان پر پہنچے نوجوان نے رات ٹی وی پر فلم دیکھنے کا اعتراف کیا اور جب ان بزرگ نے اسے خواب سنایا تو اس نے توبہ کی اور صدمے سے رونے لگا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس معاملے میں کوتاحی کر کے اپنی قبر اور آخرت میں رسوائی کا سامان جمع نہ کر رہے ہوں تو آئیے دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دیجیے اگر آپ کے بچے جوان ہیں ان کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائیے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور دیکھیے کہ اگر آپ کا بیٹا بڑا ہو آپ کا بیٹا مدنی ہولیے میں سج کر اپنے آپ کو سنتوں سے سجا کر اگر وہ بھی کہیں فیضان سنت کا درس دے رہا ہوگا ارے وہ بھی کہیں مدنی قافلے میں سفر کر کے کفار کو دین اسلام کی دعوت دے رہا ہوگا اس کے ہاتھ کفار مسلمان ہو رہے ہوں گے جب آپ کا بیٹا ممبر رسول پر کھڑا ہوگا خطبہ دے رہا ہوگا لوگوں کی امامت کرا رہا ہوگا وہ حافظ قرآن بن جائے گا وہ عالم دین بن جائے گا وہ مفتی بن جائے گا تو یقیناً آپ کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا سبب ہے تو اس چکر میں نہ پڑیے کہ دین پر عمل کرنے سے معذ اللہ دنیاوی معاملات میں پیچھے رہ جائیں گے انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت میں سرخر بھی پائیں گے اور ایسا ہوا ہے الحمدللہ جو کل تک معاشرے میں جن کو اچھا نہ سمجھا جاتا تھا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں جب انہوں نے حاصل کی اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال لیا تو دیکھیے ان کو کیسی برکتیں ملی چنانچہ مظفر گڑھ پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ میں بہت زیادہ بگڑا ہوا نوجوان تھا رات کو جب تک گانوں کی تین چار کیسیٹیں نہ سن لیتا نیند نہ آتی تھی ساری ساری رات آوارہ گردیوں اور گناہوں میں بسور ہو جاتی بات بات پر گھر, گھر والوں سے لڑ پڑتا اور گھر والے بیزار ہو کے مجھے گھر سے نکال دیتے تھے ایک دن دو ایک دن ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا پھر ترکیب بن جاتی الغرض زندگی کے دن انتہائی غلط انداز سے برباد ہو رہے تھے میرے کزن جو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ذمہ دار تھے انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کی اور دو ہزار چار میں آخری اشرے میں رمضان المبارک کے اعتکاف میں مجھے دعوت اسلامی کے احتکاب میں شامل کروا دیا باب المدینہ کراچی سے آئے ہوئے ایک مبلک کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر میں نے گناؤں سے توبہ کر لی اور وہاں پر ہونے والے بیانات اور مدنی حلقوں میں شرکت کی برکت سے الحمد للہ میں نے سبز سبز امام شریف سجا لیا ستائیسویں شب سنتوں بھرے بیان کے بعد ہونے والی رقط انگیز دعا نے دل پر بہت اثر کیا مجھ پر گریا تاری ہو گیا میں صبح تک روتا رہا عید کے دوسرے دن فجر وقت ابھی آنکھ نہ کھلی تھی کہ ایک بزرگ خواب میں نظر آئے انہوں نے میرا نام پکارا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے آپ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں میں نے فوراً نیند ہی میں اپنے دونوں ہاتھ قیام کی طرح باندھ لئے اور آخ کھل گئی دیکھا تو ہاتھ اسی طرح بندے ہوئے تھے اس سے دل پر بڑا اثر ہوا اور میں نے مسجد میں جا کر با جماعت نماز فجر ادا کی اپنے شہر کے افسور اجتماع میں پابندی سے حاضری دیتا رہا اللہ تبارک و تعالی کا ایسا کرم ہو گیا کہ الحمد اب میں دعوت اسلامی کے جامعت المدینہ میں درس نظامی یعنی عالم کوس کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی تو مدنی چینل پر موجود اسلامی بھائی اور الحمد ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برکاتم عالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے وہ مدنی مقصد کیا ہے مل کر دہرا لیجئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے بلند آباز سے دہرا لیجئے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ شاء تو اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہاری لوٹی دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار بدن قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں آپ بھی سنت و برا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں اور با کردار مسلمان بننے کے مکتبت المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کیجئے ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے اس پر استقامت پانے کے لئے رسالے میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق روزانہ اس رسالے, کا اس رسالے کو پر کر کے ہر ماں اپنے دعوت اسلامی کے علاقہ کے ذمہ دار کو جمع کرائیں انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی میں حیرت انگیز مدنی انقلاب برپا ہوگا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا ہند نبی المین صلی اللہ تعالی